فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْنِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ پس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے برسائیں گے انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ نفاق و ارتداد کی بدانجامی سے کیسے بچ سکیں گے جب موت کا فرشتہ اور عذاب کے دیگر فرشتے ان کی روح قبض کر لیں گے اور ان کے چہروں پر جنہیں انہوں نے اللہ کے دشمنوں کی طرف کر لیا تھا اور ان کی پیٹھوں پر جنہیں انہوں نے اللہ کی طرف کر دیا تھا لوہے کی گرزوں سے مار مار کر جہنم کی طرف لے جائیں گے اور ان کے ساتھ ایسا رسوہ کن برتاؤ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے وہ کام کیے تھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب کا انکار کیا تھا اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو انہوں نے برا جانا تھا ایمان توحید اور طاط و بندگی سے منہ موڑا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقانہ ایمان اور دکھاوے کے اعمال کو ضائع کر دیا دنیا میں نفاق کی زندگی بسر کرتے رہے اور مخلص مسلمانوں کی نگاہوں میں ذلیل بنے رہے اور اب موت کے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں پر گرزوں کی مار پڑ رہی ہے